کے, ادن کے ہوتے ہیں اور اللہ تعالی نے ان کے ان میں یہ ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالی کے دین کی ترویج اور نسا کریں اور کائنات میں سب سے بہتر فریضہ اور اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے پہنچایا جائے مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اور صرف ایک گروہ ایسا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لانچ سے بچا ہوتا ہے وہ صرف اور صرف وہی گروہ ہے تو جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر و کن منفا الزم القرآن و اور یہ جو اس قسم کی مجرسیں ہوتی ہیں جن کو مجرس ذکر کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے اور یہ مجرسیں بڑی مقدس اور پاکیزہ اور بہترین ہوتی ہیں کیوں اس لیے اس لیے کہ ان مجالس میں اللہ تعالی کی بات اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے تو اللہ تعالی کی بات سب سے بہتر بات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب سے بہتر ہے تو اس لیے وہ مجلس بہتر ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا حضور ہوتا ہے اور اللہ تعالی کی رحمت بڑھتی ہے تو اس لیے بھائیوں جو ساتھی اس مجلس میں آئے ہوئے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاء اللہ عالمی ان حاضرین کے لیے اس بات کا اعلان کر دیا جائے گا کہ جو اس مجلس میں آئے ہیں میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا اس لیے بھائیوں تھوڑا سبق سے یہ مجلس بہت پانی کا اور بہت بہترین بجرت ہے اس مجلس کو آپ نے کوئی عام مجلس نہیں سمجھنا الحمد الحمدللہ ہمارے اندر شیخ صاحب موجود ہیں تو ابھی میں شیخ صاحب کو دعوت دوں گا شیخ صاحب بشلائیں اور اپنے دیا سے محدود فرمائیں خبرت شجاو کا صاحب تو جلدی نکلنا چاہیے الحمد للہ عبد العالمی و وسلام والا رسول الکریم پہلی بات تو یہ عرض ہے قصر نفسی کے لیے نہیں حقیقت ہے کہ میں تو ایک طالب علم ہوں اور ہمیں آج ایک جنازہ پر پہنچنا ہے ہمارے دوست نے بڑے عزیز ظفر اقبال یہ اللہ کے کام ہے اس کے لیے وقت اللہ کے ہاتھوں مقرر ہے ہمارے لیے کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت واپس جانا ہے ہمارے ایک دوست کی والدہ فوت ہو گئی ہے تو ان کا جنازہ گیارہ بجے عبد میں تو دس پندرہ منٹ کی مختصر بات عرض کروں گا کہ ہم یہاں پر واپس جانے کے لیے بھیجے گئے کوئی شخص بھی یہاں ہمیشہ نہیں رہے گا جیسے وہ چلی گئی ہم سب اکیلے اکیلے آئے تھے اکیلے اکیلے جائیں گے نہ اپنی مرضی سے آئے تھے نہ اپنی مرضی سے جائیں گے اور یہ موت اور حیات کا سلسلہ اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے خلق الموت والحیات لیا بلو کم اوکم کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے اللہ رب العزت نے ہمیں پہچان بخش دی ہے ہمیں انسان بنایا ہے اور یہ اللہ تعالی نے ہمیں کمال بخشا کے ہم حق اور باطل کی پہچان کرتے ہوئے حق پر اپنی مرضی سے چلیں تو وہی ہوگا جو انہوں نے بیان کیا ہمارے بھائی نے ماشاء اللہ اگر اللہ صاحب نے اپنے علم سے صحیح بات آپ کو بتائی کہ اللہ ان کے گناہ بخش دے گا اور وہ وہی لوگ ہیں جو قرآن کی حقیقت کو پہچانتے کہ قرآن ہے کیا قرآن مجید وہ نظام حیات ہے جس کے مطابق زندگی گزار کر ہم جنت کے وارث بن سکتے ہیں اور یہ ہمیں وہ زندگی کا طریقہ دیتا ہے جس میں اجتماعی اور انفرادی تمام ضابطے موجود ہیں کوئی ایک بات نہیں جو اس میں موجود نہ ہو ٹب لکل نل ہر شہ کا کل کھلا بیان ہے پھر یہ ہماری میں تو یہ سمجھوں گا محرومی ہے اور قرآن سے بڑی دوری ہے کہ ہم میڈیا کا شکار ہو جاتے ہیں اور میڈیا سے دن رات خبریں ہمارے دل کو دہلاتی رہتی ہیں ہمیں شکوت میں مبتلا کرتی ہیں ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں نہ جانے کس قسم کے ذہن کے مالک ہو جاتے ہیں حقائق ہمیں نظر نہیں آتے تاریخ اسلام سے ہم واقف نہیں ہوتے حالانکہ رد ظلجلال ولی کرام نے زمانے کو گواہ بناتے والا از یہ کہا کہ اگر تم زمانے کی گواہی لینا چاہو تو قرآن کے تمام حقائق زمانہ تمہیں ثابت کرے گا آج کا واقعہ کوئی نیا واقعہ نہیں یہ تقریبا نامی یا دسویں صلیبی جنگ ہے سلیبیوں سے اگر ہماری جنگیں ختم ہونا ہوتی تو ہر رکت کے اندر نفل ہوں یا فرض ہو ہمیں سرا الفاتحہ کے اندر اس دن سراط المستقیم سراف الم غیر علیہم آمین یہ ہر رکت میں کہنا ضروری نہ ہوتا آپ اس کے مفہوم کو جانتے ہیں کہ صراط مستقیم مانگا گیا ہے انبیاء کا صدیقوں کا شہیدوں کا اور صالحین کا راستہ اور پناہ کس سے مانگی گئی ہے جن پر اللہ غزرناک ہوا اور جو گمراہ ہوئے کوئی بھی تفسیر کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے یہی لکھا ہوگا کہ جن پر اللہ غزرناک ہوا وہ یہود ہیں جو گمراہ ہوئے وہ نصارہ ہیں یہ دشمنی ختم ہونا ہوتی تو نماز میں یہ آیات جب تک اسلام ہے اس وقت تک پڑھنے کا حکم نہ ہوتا یہ دشمنی اسی وقت ختم ہوگی جبکہ یہودی اور عیسائی مسلمان ہو جائے یا مسلمان یہودی اور عیسائی ہو جائے اللہ پاک نے یہ قرآن میں بتا دیا اب افسوس ہے کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے سب کبھی راضی نہیں ہوگی ولن تردا تر یہود ولن کا ملک ہوگی یہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تو ان کی ملت کی پیروی نہ کرے یہودی اور نصرانی نہ ہو جائے یہ تمہارے ساتھ لڑتے ہی رہیں گے کتاب کرتے ہی رہیں گے حتہ یہودھ آندین کم ان تقرا حتیہ کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دے اگر یہ کر سکے لڑائی اس وقت ختم ہوگی تو بھائی یہ جو کوششیں ہو رہی ہے نا کہ یہ ہم دوست بن جائیں اور یہود نسارا اور مسلمان اب دنیا ساری محلہ بن گئی مواصلات کا سلسلہ اتنا زبردست گاڑا ہے جو انسان نے اللہ کی دیو توفیق سے بنا لیا ہے کہ ایک جگہ کی خبر ایک جگہ کا رہنے والا دوسری جگہ سے بے خبر نہیں رہ سکتا تو ان حالات میں انہوں نے کہا کہ لڑائی کو بند کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہودی عیسائی اور مسلمان دوست بن جائیں اس کا جھنڈا سعودی عرب کے بادشاہ نے اٹھایا اور سارے ملکوں کے بہت سے ملکوں کے بادشاہ اسی بادشاہ پیچھے واشنگٹن میں جمع ہوئے اس سے پہلے جدہ میں کانفرنس ہوئی تقارب ادیاان کی یہ تینوں دین ایک دوسرے کے قریب قریب ہو جائیں اور مشترکہ باتوں میں ایک دوسرے کے سینے کے ساتھ لگ جائیں مختلف جو باتیں ایک دوسرے سے اختلاف کی ہیں وہ اللہ پر چھوڑ دیں جبکہ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہے اور باقی تمام باتیں جو ان سے پہلے اللہ نے نازل کی تھی جو کہ آج محرف ہے مبدل ہیں وہ سب منسوخ ہو گئی مگر افسوس کہ ہم درپوپ ہو گئے ہم نے کہا کسی طرح ہماری عیاشیاں ہماری زندگی کے مزے جو ہم نے طرح طرح کی ایجادیں کرنی ہیں اپنے آپ کو آرام دینے کی اس دنیا میں جیسے ہمیشہ ہی بیٹھے رہنا ہوتا ہے وہ خراب نہ ہو سارے بھائی بھائی بن جائے شیخ سفر حوالی کہتے ہیں کہ میڈرڈ کانفرنس میں بس نے یہ کہا لا نرید انہا الحب ہم جنگ کا فاطمہ نہیں چاہتے بل نورید انہا الاداوا ہم دشمنی کا خاتمہ چاہتے کہ بش سن لے اوباما سن لے یہ دشمنی کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی جب تک ہم ایمان پر قائم ہے اللہ ہمیں قائم رکھے عامر جب تک کہ تم مسلمان نہیں ہوتے ہاں جس وقت تم اسلام لے آؤ گے علیہ سلاط و اسلام نازل ہوں گے ضرور بس ضرور تو پھر دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوگا پھر اسلام کے علاوہ کچھ قبول نہ کیا جائے گا سلیب توڑ دی جائے گی جزیا ختم کر دیا جائے گا ہندیب کو قتل کر دیا جائے اس وقت تک تمہاری ہماری لڑائی ہے یہ ختم نہیں ہو سکتی ہم بے دین ہو اللہ نہ کرے کبھی بھی ایسا ہو اس سے بہتر موت ہے تو پھر تو ختم ہو سکتی ہے یہ تم اپنا دین چھوڑ دو یہ لڑائی ایسی ہے کہ تاریخی لڑائی اس میں اب آپ دیکھے کہ کون ہے جو ان کا راستہ چل رہا ہے جن پر اللہ نظرناک ہوا یہود اور وہ جو گمراہ ہوئے علماء نے مختصر بات یہ کہ کہ یہود کا راستہ یہ ہے کہ وہ علم کے باوجود اپنے تکبر کی وجہ سے علم پر چل نہ سکے اور وہ علم کے ہوتے ہوئے گمراہ ہوئے ان میں تکبر تھا اسی لیے امبیا علیہ مسلاق اسلام رسول کا استحجہ اور ان کے ساتھ توہین کا معاملہ جس قدر یہود میں ہے وہ کسی اور قوم میں نہیں آج بھی ستھرا بلکہ عیسائیوں میں نے سہیونی فرقہ ہے ایک سہیون گروپ ہے بے شک اس کا علیحدہ کوئی نام اور پارٹی نہ ہو یہودی عیسائی وہی ہے جو نبی کرنیم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں توہین کس पर کی اور اس توہین پر کون دکھ یقیناً توہین کرنے والے ان کے راستے پر ہے جو اللہ کا دشمن اور اللہ کے نبی اور اصولوں کا دشمن ہیں. علیہ مصلاح السلام اور اس توہین سے چڑنے والے اس توہین پر اپنی جانیں قربان کرنے والے وہی لوگ ہیں جنہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت شیخ ابنت عامیہ رحمہ اللہ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ ہم کئی کلوں کا محاصرہ بڑی دیر کیے رکھتے انہوں نے کہا شکر نے ہمیں بیان کیا سچے راویوں نے شام کی جنگوں کے حالات میں وہ کلا پتہ ہونے میں نہیں آتا ایسے کہ جیسے یہودی اور عیسائی اس کلا کے اندر کبھی بھی شکست خردہ نہ ہوں گے یک بجک ہمیں خبر پہنچتی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کی شان میں گستاخی کی ہمارے سینے تو جڑ اٹھتے مگر ہم اسے فرق کی خوشخبری سمجھ اس لیے کہ کوئی دل نہ گزر سکے یہ کلا ہمارے ہاتھ میں ہوتا اب انہوں نے ہمارے پیارے نبی کے کارٹون بنائے اب یہ مار کا انتظار کریں انتقام کا کوڑا برسنے والا ہے بھائی ہم ہر روز یہ مانگے ہر وقت میں کہ ہمیں راستہ چلا ان کا جو انعام یافتہ ہوئے تیرے یہاں امبریا کا صدیقوں کا شہیدوں کا صالحین کا اور ان کے راستہ سے بچائے جن پر تو خدرناک ہوا جو گمراہ ہوئے اور ہم یہ فکر ہی نہ کریں کہ کون اس وقت ہے جو ان کا راستہ چل رہا ہے کون اس وقت ہے جو ان کا راستہ چل رہا ہے یہ کیسے ممکن ہے اگر دل سے مانگا جائے مانگنے والے کو مفہوم معلوم ہو تو پھر تو یہ مانگنا انشاءاللہ اس کے لیے باعث برکت ہے اور یقیناً اسے اگر ملے گا نہیں تو اس خواہش اور کوشش کا عجہ تو ملے گا اور جس کے دل میں یہ ہے کہ میں تو میدان سے باہر بیٹھا رہوں گا میدان دیکھتے کس کے حق میں جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے اگر ہمارے ہاتھ میں وہ جلدی سے ان میں جامع رہیں گے اگر نہ حق میں وہ ہم کہیں کہ پہلے ہی ہم نے کسی کا ساتھ نہیں دیا تھا یا ابد اللہ اللہ حسف کنارے پر راہ کی بات کرنا یہ جائز نہیں ہے اور یہ تو معاذ اللہ تقص مذاق مان جائے گا کہ ہم ہر رفت میں راستہ تو مانگے مگر راستہ کی پرواہ نہ کریں یہودی صرف وہ جو گزر چکے بس ان کا راستہ ہاں انہی کا راستہ آج بھی کوئی چل رہا ہے یقیناً چل رہا نہیں یہ آج پڑھنے کا حکم دیا گیا معاز اللہ تقصبہ اللہ ابس کاموں کا حکم نہیں دیتا اللہ کے سارے قرآن میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو معذ اللہ غیر ضروری ہو ہر لفظ جو ہے وہ زندگی دینے والا ہے جہنم سے بچانے والا ہے جنت کے ساتھ ہم کنار کرنے والا ہے یہ خام خاص نہیں آپ کو دعا مانگنے کا اور مجھے دعا مانگنے کا حکم دیا گیا آمین ہم کہتے ہیں فرشتے آسمان میں آمین کہتے کیوں اتنی اہم ہے یہ دعا کیوں یہ نماز اس کے بغیر ہوتی نہیں کیوں یہ ام قرآن ہے میرے بھائیوں معلوم کرو یہودیوں کا راستہ کون چل رہا ہے نسارا کا راستہ کون چل رہا ہے اہل ایمان کے راستے پر کون ہے کون ہے جو ان کے ڈھانس توڑتا ہے کون ہے جو ان کے ڈبے ان کو توحفہ بھیجتا ہے کون ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت میں اپنی جانیں گواتا ہے اس عمر میں کہ ابھی مسے جھی رہی ہے ابھی تو لوگوں کو شوق ہوتا ہے زندگی کے مزے لوٹنے کا اس کو دن رات انتظار ہے اس کی باری نہیں آتی یہود نسارہ کے ساتھ لڑکے مرنے کی تو یہ تاجد میں روتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ ضرور کوئی گناہ اڑے آتا ہے لوگ چلے جاتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں کہ میں ہوں یا پڑا ہوں میں نے کیا کرنا ہے زندگی کو میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے گئے اور میں زندہ نہ ہوں اس سے بہتر موت نہیں ہے ہی مانتا یہ لوگ ہیں جو حق پر ہیں. اور وہ جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں یقیناً حق پر نہیں ہے جو دوستی کے ساتھ اس فساد کو دور کرنا چاہتے ہیں وہ احمق ہے یہ فساد ہمیشہ دور ہوگا تو اسلح کے طریقے کے ساتھ جو قرآن میں موجود ہے جس کا نام ہے شریعت جس کا نظام نام نظام عادل عدالت کیا پوری اسمبلی نے یہ گواہی نہیں دی کہ سوات والے شریعت مانگتے اگر وہ شریعت مانگ نہیں رہے تھے تو پھر تم نے دستخط کیوں کیے ہمیں بتا تمہیں پتا تھا شریعت کس چیز کا نام ہے اتنے جاہل تو ہم تمہیں نہیں مانتے سب چنڈلی والوں کو کہ تمہیں پتا ہی نہ ہو کہ شریعت کس چیز کا نام ہے تم سمجھتے ہو امریکہ میں کوئی باغ ہے یا کسی مکان کا نام شریعت ہوتا ہے تمہیں اچھی طرح معلوم ہے تم کلمہ پڑتے ہو دھوکے بازو تم جانتے ہو کہ شریعت کس کا نام تو پتا نظام عدل کسے کہتے ہیں عدل کسے کہتے عدل کا الٹ ظلم ہے شریعت کا الٹ کف ہے تم نے یہ مانا کہ سوات میں پہلے سے جو نظام چل رہا ہے وہ شریعت نہیں ہے اور ہر وہ نظام خا وہ یہود النصارہ کی کتاب سے توراک اور انجیل سے نکال کر آج کوئی نماز پڑھائے بے شک میں ہوں یا یہ آپ کے عالم ربانی ہوں کوئی بھی نماز پڑھائے آج یہود النسارہ کی کتاب سے نکال کر نماز تو اور انجیل سے کوئی اس کے پیچھے نماز پڑھے گا نہیں پڑھے گا بیت المقلص کی طرف وہ کر لے کوئی نماز پڑھے گا نہیں پڑے گا وہ کہتے ہیں جی اتنے مہینے اٹھارہ مہینے یا سولہ مہینے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم نے بالکل المقدس کی طرف منہ کر کے نہیں پڑھی سب صحابہ نے پڑھی اگر حالات اتنے خطرناک ہیں امریکہ کو ذرا خوش کرنے کے لیے قریب لانے کے لیے اگر دس بیس نمازیں اس طرح پڑھ لی جائیں جہاں امریکی امبیسڈر آیا دیکھ لے ذرا ہمارے مرکز میں آیا تو کیا کوئی پیچھے نماز پڑھے گا نہیں آج تو تمام پہلے ابھیان پہلی شریعت منسوخ ہو چکی دین تو ایک ہی ہے اسلام جب میرے منہ سے غلط نکل گیا دین تو ایک ہی ہے اسلام شریعتیں مختلف ہوتی آج جب ساری شریعتیں منسوخ ہے تو جہاں شریعت نہیں چل رہی تھی وہاں شریعت دی گئی تو پہلے کیا چل رہا تھا شریعت کا وہ کفر ہے آج جو طریقہ بھی ایسا ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مخالف ہے وہ کفر ہے حتیٰ کہ اس علیہ اصطلاح اسلام ناظر ہونے کے بعد اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلیں گے پہلی نماز وہ امتی کے پیچھے پڑیں گے اور کہیں گے امام کم تمہارا امام تمہیں میں سے ہے میں نے شہل بانی رہی محلہ کو فرماتے ہوئے سنا کیسٹ میں کہتے ہیں کہ یہ اس کی طرف کھلا اشارہ ہے کہ دین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دین اور آپ کوئی نبی علیہ صلاح اسلام تو آئے گا نہیں عیسا علیہ صلاح اسلام کا نام ہونا لکھا ہے جو پہلے سے نبی رسول ہے وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کریں گے تو تم نے دستخط کرتے ہوئے تسلیم کر لیا کہ تمہارے یہاں شریعت نہیں کچھ اور ہے کچھ اور سارے کوفر ہوتا ہے تمہارے ہاں عدل نہیں کچھ اور ہے عدل کے علاوہ سب ظلم ہوتا ہے تم نے جب یہ تسلیم کر لیا کلمہ پڑھنے کے بعد کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ریاست کی امامت میں امن موجود نہیں ہے تم انہیں امام نہیں مانتے جن کو اللہ امام بناتا ہے جن کو فرشتے امام مانتے ہیں جو سب سے پہلے شاہ سب سے بڑے شفات کرنے والے ہیں جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلوائیں گے جن کے لیے کھولا جائے گا جو چار دفعہ شفات کر کے اہل ایمان کو بخشوائیں گے تم انہیں ریاست کا قائد نہیں مانتے تم یہودیوں اور عیسائیوں کی نقل میں انہیں صرف مسجد اور طلاق و اتاف کے مسائل میں امام مانتے تم نے اپنے کفر کا کھل کر اعتراف کر لیا اب تمہاری مار پیٹ کی باری اگر تم توبہ نہ کرو ان کو چاہیے ان حکام کو یہ میدانوں میں نکلے گر گڑا کر رونا شروع کر دیں اور قوم یونس کی طرح اپنی بخش کروا لیں ورنہ مجھے تو سخت دائرہ کے موڑ ہماری ختم ہو چکی ہے نہ جانے کس طرف سے عذاب آتا ہے پہلی امتوں میں اللہ کا یہ دستور تھا کہ جس وقت نبی کی حجت تمام ہو جاتی کو ہمیں مٹا دی جاتی اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آپ کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے ذریعہ بنایا دعاؤں کو ہمارے لیے یہ آسانی کے سب کے سب نہیں مٹیں گے مگر پاکستانیوں کے لیے سخت خطرہ ہے کہ انہوں نے اپنے کفر کا اعتراف کر کے پھر مکر دی گئے تیسرے دن مکر گئے پہلے دن خاموش رہے جبکہ اس شخص نے میں کسی کی بھی وکالت نہیں کرتا جس نے کہا کہ جمہوریت کو پورا سچ کہا جس نے کہا یہ عدالتیں تمہاری بتخانے جب تم مان رہے تو شریعت اس کو دے رہے تمہارے پاس شریعت نہیں اگر وہ یہ کہتا کہ ہمیں مسجدوں میں نماز جماعت سے پڑھنے کی اجازت دو یہ تحریک اختی اور اس پر لڑائی ہو رہی ہوتی چھ مہینے سے ہمیں جمعہ مسجد میں پڑھنے کی اجازت دو تو لوگ سارے کہتے یہ لڑائی بنتی ہی نہیں سارے پاکستان میں لوگ مسجدوں میں نمازیں پڑھتے سارے پاکستان میں لوگ جو ہیں وہ نواز جمعہ مسجد میں پڑھتے ہیں اگر وہ یہ لڑائی کا بہانہ ہوتا کہ ہمیں جناب قبروں پر چادریں چڑھانے پر مجبور نہ کرو ہمیں نظروں نے آج غیر, غیر اللہ کی غیر اللہ کی پکار لگانے پر مجبور نہ کرو تو یقیناً حکام کہتے ہیں ہم نے کبھی کسی کو مجبور کیا ہی نہیں جو چاہتا ہے بیشتی دروازہ بناتا ہے ہم اس کے بعد دروازے کو بھی حفاظت کہ ساتھ قائم رکھتے ہیں اور لوگوں کو پوری حفاظت سے گزارتے ہیں جو مسجد توحید بناتا ہے تو عید کو کلیمہ بلند کرتا ہے ہم تو اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں ہمارا تو دین مذہب ہی کوئی نہیں تم کس لیے کہتے ہو کہ ہم تمہیں اجازت دے دیں کہ تم قبروں کی پوجا نہ کرو ہم نے کبھی کس کو مجبور نہیں کیا معلوم ہوا بات کوئی ایسی تھی جو اصل میں کانٹا بنی ہوئی تھی حلق کا وہ یہ کہ وہ شریعت مانگتے تھے تمہارے ہاں شریعت نہیں تھی وہ عدل مانگتے تھے تمہارے یہاں عدل نہیں تھا تم نے دستخط کر کے یہ مان لیا کہ وہ حق پر ہیں اور تم باطل پر ہو اب دیکھا جا جائے گا کہ کیا شریعت مانگنے والے جس شریعت کو مانگتے تھے جتنی انہیں معلوم ہے اس پر چلتے ہیں اور اب جو کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر شریعت پر ہیں جمہوریت این اسلام ہے یہ اسلام پر چلتے زمین و آسمان کا فرق ہے وہ جس کو اسلام مانتے ہیں اس پر چلتے ہیں میں نے دیکھا کہ سوائے سرحد کے یہ رنگ میں نے پاکستان میں اور کہیں نہیں دیکھا شہ خمین اللہ پشاوری کے جو دروس ہوتے ہیں قرآن کی تفسیر کیسی پر بات بند کرتا ہوں کیونکہ وقت بہت, بہت تھوڑا ہے رمضان کے اندر تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ گھر کرائے پر لے لیتے ہیں مسجد کے ارد گرد اور تقریباً پندرہ سو آدمی درد سن رہا ہوتا ہے نورستانی کے ہاں عبد العزیز نورستانی حافظ اللہ وسلم لماؤ یہ دوسرے علدی سال میں ابھی مجھے پتہ نہیں احناف کے ہاں کیا حال ہے یہ دوسرے علیحدی سال میں امینا پشاوری مفتی بھی علیث ہے ان کے یہاں ایک صرف لڑکی ہوتی ہے جن کی رہائش کا کھانے کا ان کے محرموں کا بندوبست کیا جاتا ہے بندے کتنے ہوں گے آپ انداز لگا دیں اس کے بعد رستمی صاحب کے ہاں کتنے ہوتے ہیں اور باقی کوئی اگر یعنی عبداللہ محمدی بیان کرتے ہیں ان کے ہاں کتنے مجھے نہیں پتا اور احناز کے اندر سواد کے اندر لنگورا میں تقریباً تین یا ساڑھے تین ہزار آدمی مولانا سید صاحب اور اللہ کا درد سنتے ہیں جہاں یہ حال ہے قرآن کے ساتھ لگاؤ کا اور روزہ چھوڑنا وہاں کوئی تصور ہی نہیں نماز چھوڑنے کا عموماً دینی آدمیوں میں کوئی تصور ہی نہیں اور لوگ عورتوں کو پردہ سے بے پد کرائے دینی آدمی یہ تصور ہی نہیں ان کے یہاں جس کو وہ شریعت سمجھتے ہیں اس پر چلتے ہیں اور ہم نے دیکھا سواد کے اندر آج تک انہوں نے ٹیکس نہیں دیے گاڑی جو یہاں چھ لاکھ کی ہے وہاں ڈھائی لاکھ کی آپ کو ملے گی ہر چیز کے سودے میں آپ کو فرق نظر آئے گا اس لیے کہ وہ ٹیکس نہیں دیتے وہ کہتے ہیں اس ٹیکس تو انگریز کی آج کرتا ہے اسلام میں تو کوئی ٹیکس نہیں ہے ان کی پہلے سے جو آدات ہیں وہ اسلام کے قریب ہیں اور صوفی محمد صاحب وہ بزرگ ہیں کم مطلب از یہ بات تو ان کی قابل ستائش ہے کہ جب انہیں کہا گیا شہر نکلے باہر آپ کی ضرورت ہے انہوں نے کہا میں نے اسی نظام کو گفت ثابت کیا اب اسی کو ضمانت کی درخواست دوں یا تو یہ مجھے بغیر ضمانت کے نکالیں گے یا اس جیل میں میری قبر بنے گی شاید کیسی بات تھی جو اللہ نے قبول فرمائی کہ وہ بغیر زمانت کے نکالے گئے الحمدللہ بڑی عزت اور اکرام کے ساتھ پھر ایک بات انہوں نے بہت بہت پیاری کہی لوگوں نے کہا جیل میں پڑے ہو زمانت نہیں کرواتے اس نے کہا جب تک جیل میں پڑا وہ آزاد ہوں جب آزاد ہوتا ہوں جیل میں آ جاتا ہوں پھر رب الجلال ولی اکرام کی حد ہے میرے اوپر کہ صوفی کیا کر رہے ہو یہ نام کے صوفی ہے ورنہ ان صوفیا کے یہ بالکل حمایتی نہیں بلکہ الٹ ہے جو تصور کے ذریعے اللہ اور بندے کو ایک کر دکھاتے ہیں اور قبروں سے سیر اور قبروں سے نظر و نیات اور اس قسم کے حالات میں داخل ہو جاتے ہیں یہ یاد رکھیے آخری بات بتا کر ختم کرتا ہوں کہ حنفی ہونا کوئی کفر نہیں حنفی مسلمان ہے شاپی مسلمان ہے حملی مسلمان ہے مالکی مسلمان ہے یہ زد نہیں ہے اسلام کی اسلام کی جد بدا کی ہونا ہمارے ہاں عقیدہ تحاویہ کی کتاب جو چل رہی ہے جو مسلمانوں کا اہل سنت کا عقیدہ متفقن علیہ وہ ایک حنفی عالم امام جعفر کہاوی کی لکھی ہوئی اور اس کی شخص جو ہے ابن اب حنفی نے کی اور ہمارے علماء شیخ ابن باز رحمہ اللہ شیخ البانی اور شیخ صالح الفوزان اس کے بعد شیخ ابن حسینین پھر شیخ سفر حوانی کسی کی شروع ہے اور کسی کی تعلقات گویا کہ مہر تصدیق کر دی کہ یہ سنت کے منہج کی صحیح کتاب ہے یہ صرف اختلافات موجود ہیں ایمان کے بڑھنے اور کم ہونے کے ہم زبردست قائد ہیں اور یہ لازمی ہے اور یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ بہت سے مسائل کو حل کرتا ہے تو میرے بھائیوں اس وقت سوچیے بات اس پر ختم کرتا ہوں ہم نے اکیلے اکیلے جانا اس وقت کوئی مولوی صاحب ساتھ, ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے کوئی سفارش نہیں بس یہی اب جو جنازہ پڑھ کے دعا کر کے سفارش کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں باقی وہ ہے ہماری, ہماری اللہ تعالی و تعالی کے ساتھ جو انہوں نے معاملہ کیا وہ ہے فرشتے وہ دیکھ چکی ہیں اور اس کے بعد ان کا معاملہ ان قریب سوال جواب پر شروع ہونے والا ہے یہ آپ کے اور میرے ساتھ ہونے والا ہے آئیے دیکھیں کیا ہم اس وقت سلیب کے ساتھ ہیں یا سلیب کے دشمنوں کے ساتھ اس وقت دو خیمے بن چکے ہیں اور ان خیموں میں سے ایمان کے خیمے کے اندر داخل ہونے والے بغل لکھنے والے نے خوب کہا کہ اس جنگ کی دھول بھی جس مومن کو اسلام کے خیمے میں نصیب ہو گئی وہ اس کی گرد سے بھی خوش نصیب ہو گیا کیونکہ یہ مارکا بہت بڑا مارکا ہے میں ایسے مارکے کم برپا ہوئے اس کے نتیجے میں اسلام کی فتح یقینا ہے انشاءاللہ اللہ کیونکہ انہوں نے اللہ کے پیارے رسول کو گالی دی ہے دائیں دے کر کبھی آج تک کوئی بچا نہیں ہے کیسے بچیں گے اللہ تعالیٰ کہے سنے مچے حق بات کو دل میں جگہ دینے اور حق بات پر ایمان لانے پر جم جانے اور اسی پر زندہ رہنے کی توفیق تعمیر مایا آمین ہماری روح اس ہار میں پرواز ہو ہم اللہ کے اللہ ہونے پر راضی ہوں اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہار برحق ہونے پر راضی ہوں آمیر صاحب رات یہاں رہنے کا پروگرام لے کر آئے تھے کب درد ہو